قال رب دعوت قومی نوح نے کہا میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی لیکن ان کی قوم نے ہزار کوشش کے باوجود ان کی دعوت قبول نہیں کی تو انہوں نے اپنے رب کے حضور شکوا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات توحید اور عمل صالح کی طرف بلاتا رہا لیکن وہ حق سے دور ہی ہوتے گئے اور میری دعوت حق کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ میں نے جب بھی انہیں ایمان باللہ کی دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو ان کی نفرت اور ان کا استقبار بڑھتا ہی گیا اور انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی تاکہ حق کی آواز کہیں ان پر اثر انداز نہ ہو جائے اور انہوں نے مجھ سے اور میری دعوت سے شدت نفرت کی وجہ سے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے تاکہ مجھ پر ان کی نگاہ نہ پڑے اور انہوں نے محض عناد کی وجہ سے اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا اور استقبال میں آ کر حق کا انکار کر دیا یعنی میں نے جوں جوں اپنی دعوت تیز کر دی ان کا شر بڑھتا گیا اور خیر کو قبول کرنے کی ان کی صلاحیت و قابلیت گھٹتی گئی